ان اس حدیث میں اس حدیث میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں تو آج اسی حدیث کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے مزید باتیں اس میں جو اس کے مشمولات ہیں انشاءاللہ اللہ اس کا مطالعہ کریں گے پچھلے درس میں ہم نے ایک حصے کا مطالعہ کیا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ فوی اللہ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا مراد یہ ہے کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تعالی کے احکام کی حفاظت کر اللہ تعالی تیری حفاظت کرے گا یہ ویسی جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ان تنسر اللہ یمسر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت کا محتاج ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد اللہ کے دین اور اس کے احکام کی حفاظت ہے اللہ کے دین کی مدد ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نصرت کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی طرف سے پہل کرے اللہ کی نصرت اور اللہ کی حفاظت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی ہے بلکہ بندہ اس کے لیے سبب اپنی طرف سے رکھے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی جزا اور بدلے کے طور پر اس کی حفاظت و نصرت فرمائے اس حدیث ایک بہت بڑی بات یہ ملتی ہے کہ بندے کو اپنی طرف سے نصرت اور حفاظت کے اسباب خود پیش کرنے چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالی کی حفاظت کا نصرت کا حقدار بنے اپنے استحقاب کو پیدا کرنا اس کا بندہ مکلف ہے یہ نہیں کہ ایک انسان کچھ نہ کرے اور محض اللہ سے تمنا کرنے لگے برے حالات زندگی میں آتے ہیں چاہے وہ فرد کی زندگی میں آئیں یا سماجی سطح پر پوری امت کے لیے آئیں اگر ہم وہ اسباب اختیار نہ کریں جن سے ہم اللہ کی حفاظت کے حقدار بنیں اور محض اللہ سے تمنا باندھ لیں تو یہ اللہ کی تعلیمات اور قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آدمی مجبور ہو پریشانی میں ہو اس وقت میں وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے لیکن عام زندگی کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ایک بندہ ان اعمال کا اہتمام کرے جن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے دوسرا حصہ اس کا کیا ہے احفظ اللہ تجد ہو تجاہک تجاحک بعض روایتوں میں لفظ آیا ہے امامک احفظ اللہ تو اللہ کی حفاظت کر تجد ہو تجاحک تو اسے اپنے سامنے تو اسے اپنے آگے پائے گا اس کا کیا مطلب ہے یہاں بھی احفظ اللہ کی تکرار ہے مراد یہی ہے کہ اللہ کی شریعت اس کے دین اس کے عوامر اس کے احکام کی حفاظت کر جن چیزوں کے کرنے کا حکم اس نے دیا ہے ان کا اہتمام کر جن چیزوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا ہے ان سے بچنے کا اہتمام کر اللہ کے دین کی حفاظت کر تجد ہو تجاہک یا تجد ہو امامک تو اسے اپنے آگے پائے گا ابن رجب آ رحم اللہ اس جملے کی شاہ میں فرماتے ہیں ہو ان من حفظ حدود الحدود و را حقوقہ مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچتا ہے ورا حقوقہ اور اللہ کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اللہ کا حکم پر کیا ہے حدیث معاذ میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور پھر عبادات کی تفصیل ہے تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا روک لگا دی اس کے پار مت جاؤ نہیں جاتا اور ورائ حقوقہ ہو اور اللہ کا جو حق اس پر ہے توحید کا حق ہے عبادت کا حق ہے اس حق کی رعایت کرتا ہے نگرانی کرتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اسے اللہ نے فرمایا ہاف دو اللہ و الوسطى نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور سے درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی وجد اللہ میں حفیق اللہ والی سوتا وجہ وہ اللہ کو تمام احوال میں تمام حالات میں اپنے ساتھ پائے گا پھر وہ جہاں مڑے وہ جہاں جائے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا یعنی زندگی میں جو بھی قدم وہ اٹھائے جس میدان میں وہ جائے اگر اللہ کی شریعت کی حفاظت وہ کرنے والا ہے تو پھر ایسا انسان چاہے جہاں جائے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائے گا اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا کہتے ہیں تو ہو وہ ہو ہو وہ و ہو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ اس کو گھیرے ہوئے ہوگا اللہ اس کی مدد نصرت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو توفیق دے گا صحیح کی اور اللہ تعالیٰ اس کے حال کو درست کرے گا اس کو سیدھے راستے پر سیدھے معاملے پر قائم رکھے گا تو جو آدمی اللہ کی شریعت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام میدانوں میں اس کی مدد نسرت کرتا صحیح فیصلے کی اس کو توفیق دیتا ہے اور اس کو بچائے رکھتا ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُم <محسنون> اللہ تعالیٰ قرآن کریم خود فرماتا ہے النحل آیت نمبر 128 میں کیا فرمایا اللہ نے دیکھیے دونوں چیزیں آ گئی اللہ لوین تقو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوا شعار ہیں جو تقوی کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے حرام چیزوں سے کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں و لدن اور وہ لوگ جو بھلائی کرنے والے ہیں یعنی دونوں پہلو زندگی کے ہیں بعض چیزوں سے بچنا ہے بعض چیزوں کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو برائیوں سے بچنے والے ہیں تقوا والے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بھلائیاں کرتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں بھلائیوں کا اہتمام کرتے ہیں جن میں فرائض مقدم ہے محرمات سے اجتناب مقدم ہے تو جو لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں انہیں کیا نعمت نصیب ہوتی ہے ان کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے معیت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے معیت عامہ اور ایک ہے معیت خاصہ معیت عامہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے احاطے اور علم کے اعتبار سے ہر بندے کے ساتھ ہے مومن کافر نیک اور فاجر سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے یعنی ان کا احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ہے اور ان کے تمام احوال سے باخبر ہے اس کو ان کا علم ہے لیکن مائیت خاصا کیا ہے یہ اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے معیت کے مانا ہوتے ساتھ ہونا یہ معیت خاص کون ہے اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے موسی علیہ السلام نے کہا انبی سیاحدین میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے رہنمائی عطا کرے گا۔ تو یہاں یہ نہیں کہ فرعون کے بھی ساتھ ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالی بگڑے ہوں کے بھی ساتھ ہے یہاں یہاں جس, جس سے کہا جا رہا ان اللہ مع الذین اتقوا کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ غیر متقین کے بھی ساتھ ہے اللہ نے خاص متقین کو کیا اپنی معیت کے لئے والذین هم محسنون ارب لوگ جو بھلائی کرنے والے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ برائی کرنے والوں کی بھی ساتھ ہے نہیں کیوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متعین بتایا کن کے ساتھ اللہ ہے تو یہ معییت عامہ نہیں ہے جو علم اور احاطے کے اعتبار سے ہو یہ معییت خاصہ ہے جو نصرت اور رعایت اور حفاظت اور احاطے کے اعتبار سے ہے یہ دوسری معیت ہے وہ دوسری معیت ہے یہ معییت خاصہ علماء نے کہا تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے فرما بردار ہوتے ہیں تقوی شعار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے موسیٰ علیہ السّلام نے کہا تھا ان نما یورب بی سیاح میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے رہنمائی دے گا تو رہنمائی دینے کے اعتبار سے مدد کرنے کے اعتبار سے بچانے کے اعتبار سے فرآون سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سور میں تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عرآن سے کہا تھا اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں نقل کیا یقول صاحب ہی معنا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غمگین مت ہونا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے یعنی کہ ابو جہل کے بھی ساتھ ہے یہ نہیں کہ فلاں کے بھی ساتھ ہے ان اللہ معنا یعنی کہ مشرقین کے ساتھ ہے ہم دونوں کے ساتھ ہے یہاں پر بتایا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے نصرت اور حفاظت کے اعتبار سے کیونکہ اب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غم ہو گیا تھا کہ اب معلوم نہیں شاید یہ لوگ ہم کو دیکھ لیں گے غار میں اور ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں اب کیا ہوگا غمگین ہو گئے کہ میں کیا کر پاؤں گا اکیلا تو کیسی حفاظت کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالی نے, اللہ اللہ نے خود آیت نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے کلام کو اس میں شامل کر دیا لا تحزن ان اللہ معنا غم کر اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے تو یہ جو معیت ہے یہ حفاظت و نصرت والی معیت ہے جو کہ معیت خاصہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے تو یہ بات ابن رجب جب رحم اللہ نے کہی ہے تو یہ جو جملہ ہے احفظ اللہ تجد و تجاہٹ کہ اللہ کی حفاظت کر تو اپنے آگے اسے پائے گا شیخین رحم اللہ اس بارے میں کہتے ہیں تجد ہو امامک تو اپنے آگے پائے گا سامنے پائے گا یعنی آگے پائے گا اللہ تیرے آگے آگے ہوگا کہتے وحادہ یعنی اللہ ید ال کا اللہ کل خیر مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ عز وجل تجھے ہر خیر کی طرف رہنمائی کرے گا فعد حافظ تدین اللہ دلا کل خیر جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر خیر کی طرف رہنمائی دے گا تیری رہنمائی کرے گا لِأَنَّ الَّذِي أمامك هوا قائدك فَيَدُلُّكَ عَلَى كُلِّ خَيْرِ. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو آگے ہیں جو آگے ہوتا ہے وہ تیرا قائد ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا کہاں ہوتا ہے پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو قائد ہوتا ہے جو کہیں لے جانے والا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے آگے ہیں اور تیرا قائد ہے تیری رہنمائی کرنے والا ہے فید رہنمائی کرے گا یعنی بندہ ہدایت سے رہنمائی سے محروم نہیں رہے گا ہدایت کی کتنی ضرورت ہے انسان کو صحیح فیصلوں کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہم کو صورت الفاتحہ میں بتا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم کر دیا کہ ہر رکعت میں ہم کو پڑھنا ہے سراۃ المستقیم اے اللہ سرات مستقیم کی رہنمائی عطا فرما تو انسان محتاج ہے اس چیز کا کہ ہر آن وہ اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے تو اللہ رب العالمین اس کے فیصلوں میں اس کو صحیح طرف لے جائے گا اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرے دیکھیں زندگی میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو ہم جان رہے ہیں قرآن سنت میں ہم کو کیا کرنا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا فرائض ہے کیا اللہ تعالی کے حقوق ہم پر ہیں ہم جان رہے ہیں لیکن زندگی میں بہت سارے فیصلے ہم حالات ایسے آتے ہیں کہ ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیا کروں میں کیا بہتر ہے میرے لیے کیا کس میں میری اچھائی ہے کس میں میری برائی ہے کیا قدم اٹھاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا کس چیز میں میری ناکامی ہے روزانہ ہم کو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں رنگ بدل بدل کر گمراہیاں سامنے آتی ہیں زندگی کے کئی مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو اقدام کرنا ہوتا ہے ایسے وقت میں کیا کرے وہاں کیا انسان کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے قلب کو روشنی اور نور کی ضرورت نہیں ہوتی ہوتی ہے جو معلوم ہے اس کا پابند بندہ بن جائے جو جانتا ہے شریعت کا علم اس کے پاس ہے اس کی تابے وہ کرے اس کا اہتمام اپنی زندگی میں عمل، عملن وہ کرے تو پھر اللہ تعالی ایسے مراحل میں ایسے حالات میں جن میں اس کو نہیں معلوم آگے کیا ہے اچھا ہے کہ برا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو بچاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو صحیح فیصلہ لینے میں مدد دیتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بندے کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے اور وہ صحیح فیصلے کر پاتا ہے ان تب تک اللہ یا فرقان اللہ نے کہا اگر تم تقوا شیار بنو گے تم تقوا والے بن جاؤ گے اللہ تم کو فرقان عطا کرے گا فرقان سے مراد کیا اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت خیر اور شر میں اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت تو یہ جو فرقان ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو یہ نعمت کب ملے گی جب تخوا انسان کی زندگی میں ہوگا تو یہ بات شیخ ابن عثیم نے فتح دل جلال والإکرام میں اس حدیث کے تحت کہی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن حافظ اللہ فمن حافظ اللہ حاف اللہ جو بندہ اللہ کی حفاظت کرتا ہے آپ جان چکے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ جہاں بھی مڑے جہاں بھی زندگی میں آگے جائیں اللہ تعالی کو اپنے آگے ہی پاتا ہے وہ امن خان اللہ حافظ کہتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالی حافظ ہو اور جس کے آگے اللہ تعالی ہو اس کی رہنمائی کرنے والا فمی خاف پھر اب وہ کس سے ڈرے یعنی اس کو کس کا ڈر ہے ولیمن یا اور کس چیز سے احتیاط کی اس کو ضرورت ہے یعنی جس کا محافظ اللہ ہو جائے جس کا رہنما اللہ ہو جائے پھر اسے کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو غر پہنچائے اور کس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے نقصان دے ثابت ہو اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے تو بدا الفوائد میں جلد دو صفحہ نمبر تین پر یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وقت ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو ایک دس منٹ کے لیے ہم لوگ رک جائیں گے یہاں نماز کا مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور مغرب سے فارغ ہو کر فورن ہم آگے کی بات انشاءاللہ شروع کریں گے ابو الحاد و جو ذمہ داران ہیں وہ دیکھیں کیا کرنا ہے جی شیخ ان شاء اللہ uh, میں درست صلی اللہ علیہ صحیب امنی تدابیہ مقرر نظرین شاہدین وشاہدات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قبروں کو بڑی یا اونچی کرنا بدعت ہے اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی قبروں کو پختہ کرنا بدعت پختہ کرنے سے مراد یہ کہ اسے پکی ہیٹوں سے یا پتھروں سے یا سیمنٹ وغیرہ سے پختہ کرنا یہ مراد ہے وہاں پہ اور آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ قبر کو اونچی کرنا خواہ مٹی ہی سے کیوں نہ انسان اونچی کرے شریعت میں قبر ایک بالش اونچی ہونے چاہیے اب اس سے زیادہ اگر انسان دو تین ہاتھ اونچی بلند کرتا ہے اگرچہ وہ اینٹ اور سیمنٹ نہیں استعمال کرتا ہے صرف مٹیوں کا استعمال کرتا ہے اور مٹیوں سے قبر کو اونچی کر دیتا ہے تو یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر یہ بھی مدا ہے تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں اشتبا نہ ہو کہ وہی موضوع آج پھر ایسا نہیں ہے اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی قبر کو پختہ کرنے سے متعلق اور پختہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اسے ایٹ سے سیمنٹ سے گاروں سے پختہ کرنا یہ مراد ہے پختہ اگر انسان کرتا ہے وہ بھی حرام ہے چاہے اونچی کرے نہ اونچی کرے ایک بالش ہی اگر قبر رکھتا ہے لیکن اسے پختہ بنا دیتا ہے یہ حرام ہے یا ایک بالش سے نیچی ہی رکھتا ہے لیکن اسے پختہ کر دیتا وہ بھی حرام ہے بدات ہے تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے قبر کو بڑی یا اونچی کرنا یہ دین کے اندر بدات ہے قبر ایک بالش تو اونچی ہونی چاہیے زمین سے اور جو مٹی نکلتی ہے وہی مٹی استعمال ہونی چاہیے الگ سے مٹی استعمال کر کے اسے اونچی کرنا اور بڑی کر دینا جو شریعت نے اجازت دے رکھی اسے زیادہ کر دینا یہ دین کے اندر بداۃ حرام اور ناجائز اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی گئی سے پہلے اس حدیث کے اندر ہی دلیل موجود ہے جاب رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بنانے اور اس پر کچھ زیادہ کرنے قبر کو زیادہ کرنے یا بڑھانے اور یا اس کو پختہ کرنے اور یوکت بالح یا اس پر کچھ لکھا جائے اس سے منع کیا گیا ہے تو قبر کو زیادہ کرنا یعنی قبر کو اونچی کرنا قبر کو زمین سے اونچی کرنا اس میں الگ سے مٹی لا کر کے اس کو اونچی اور بڑی کرنا یہ شریعت کے اندر منع اور حرام ہے اس طریقے سے مسلم کی روایت بڑی مشہور ہے جس میں ابو الحیات رسدی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بربی طارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ اباق کا علّامہ اباََ علیہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجو جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اللہ تداطم صاحم اللہ تمستا کہ تمہیں جو بھی مجسمہ نظر آئے اسے توڑ دینا وہ علاقبر مشرف اللہ سویتا اور جو اونچی اور بڑی قبر تمہیں نظر آئے اسے زمین بوس کر دینا زمین کے برابر کر دینا کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے علی بن نبی طالب کو خالد بن ولید کو اور دیگر صحابہ کرام کو بھیجا تھا جھنڈا دے کر کے کہ جو بھی مجسمے نظر آئیں اونچی قبریں نظر آئیں ان تمام کو برابر کر دینا زمین کے اور مجسموں کو تم توڑ دینا اس کام کے لیے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صاحب کے کو بھیجا تھا جب خلیفہ بنے ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفے راشد ہیں جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے کمانڈر کو وہی پیغام دے کر کے وہی ذمہ داری دے کر کے جو اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے ذمہ داری دی تھی اپنے جنرل کمانڈر ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے اس کام کے لیے بھیجا کہ ہماری سلطنت میں یہ ہماری خلافت اور حکومت میں جہاں بھی تمہیں اونچی قبر نظر آئے مجسمے نظر آئے مجسموں کو توڑ دینا اور قبروں کو زمیں بوجھ کر دینا صحیح مسلم کی روایت تو سے معلوم ہوا کہ قبر کو اونچی کرنا مٹی ہی سے کچی مٹی سے کیا ہے یہ شریعت کے اندر منع ہے ناجائز ہے امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جو مٹی قبر سے نکلتی ہے اس کے علاوہ قبر بنانے کے لیے دوسری مٹی استعمال نہ کی جائے یہ المجموع میں امام نبی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے اس طریقے سے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکام الجنائز میں قبر کو اس سے نکلنے والی مٹی سے زیادہ برن کرنا حرام ہے قبر کھودتے وقت جو مٹی نکلتی ہے اسی مٹی کو استعمال کیا جائے گا اسے زیادہ مٹی استعمال کرنا قبر کو اونچی کرنے کے لیے برن کرنے کے لیے یہ شریعت کے اندر کیا ہے حرام ہونا جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کو بڑی کرنا یا اونچی کرنا حرام اور ناجائز قبل اس کے کہ اپنی گفتگو میں ختم کر دوں ایک بات کی طرف توجہ دلا دینا یا اس بات کو کلیئر کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ قبروں کو جو اونچی قبریں ہیں ان کو زمیں بوس کرنا یا مجسموں کو توڑنا یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری جو خلیفے وقت ہوگا اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کمی حدیث پڑھیں اور یہ حدیث سنیں تو پھر کوئی کچھ کچھ لوگ نکل جائیں اور جو قبریں موچی ہیں یا جو مجسمے ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیں یہ حرام ہے یہ دہشت گردی ناجائز ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا قطع جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کے ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے یہ عام لوگوں کے امال میں سے نہیں ہے یہ عمل اور یہ ذمہ داری حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو مسلمانوں کا امیر ہے امیر المؤمنین ہے خلیفہ اس کے ساتھ یہ عمل ہے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عام لوگ اس حدیث کو پڑھ کر کے اٹھ جائیں اور جا کر کے قبروں کو زمین بوجھ کرنا شروع کر دیں یہ شریعت کے اندر حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تب آپ نے لوگوں کو بھیجا علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تب انہوں نے اپنے کمانڈر کو یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجا لہذا جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہیں پر لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے جذبات میں آ کر کے اور ان کے ہاں تحمس ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں اور حدیثوں کے نصوص کو نہیں سمجھتے آیات کو نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سل کی حدیث ہے لہذا اس طرح کا واقعہ جو ہے پیش آ جاتے ہیں یہ غلط ہے ایسا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دے ہوگا ہماری جواب دہی نہیں ہوگی کہ ہماری ذمہ داریوں میں وہ آتی ہی نہیں ہے وہ ہمارا کام ہے ہی نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں اگر عالم دین ہیں اپنے بچوں کی سلاح کریں گھر کی صلاح کریں اور دین پر حتی الامکان حت الوسا انسان عمل کرے پابند رہے یہ ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر نہیں آتا جس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا کون مارے گا ماں باپ ماریں گے اس کو جو ان کا ولی اور سرپرست ہے وہ اس کو مار سکتا ہے دوسرے لوگ نہیں مار سکتے دوسرے ماریں گے تو کیا ہوگا فتنہ فساد ہوگا لڑائی اور جھگڑا ہوگا تو جب ہم کسی بچے کو نہیں مار سکتے نماز چھوڑنے کے بنا پر دس سال کا ہو گیا ہے ہم صرف اس کو نصیحت کر سکتے ہیں مار نہیں سکتے اس کے ماں باپ ہی اس کو ماریں گے کیونکہ وہ اس کے ولی المر ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کے سرپرست ہیں وہ کر سکتے ہیں دوسرا آدمی نہیں کر سکتا تو کسی کو قتل کرنا یا اس طریقے سے قبروں کو زمین بیوش کرنا یا مجسموں کو ڈھانا یا اس طریقے سے اسلام کی حدود کا نفاذ کرنا یہ عام لوگوں اور تنظیموں اور جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے نہ جماعتوں کی امیر کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری حاکم وقتی ہے اسلام کے اندر کی چور کو سزا دی جائے گی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے کون ہاتھ کاٹے گا اگر ہم کسی چور کو پکڑے تو کیا ہم اس کے ہاتھ کاٹ لیں گے قطار نہیں کاٹیں گے اس کے ہاتھ اس کے لیے عدالت ہے اس کے لیے باقاعدہ کورٹ ہے محکمہ ہے وہاں پر اس کو پیش کیا جائے گا جرم ثابت ہونے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اگر اسلامی حکومت ہے تو اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ کاٹ لیں یا یعنی اس طریقے سے کوئی سنا کرتا ہے ذنا کی صدا شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر شادی شدہ رضب کر دیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے آپ کسی کو ذنا کرتے ہوئے دیکھیں پکڑیں اور آپ جا کر کے اس کو سوکولے کوڑے مارنا شروع کر دیں یا کوئی تنظیم ہے کوئی جماعت ہے کوئی فرقہ ہے اور اس کا امیر ان پر حد نافذ کرنا شروع کر دے ایسا کرنا حرام ہوگا یہ تنظیموں کے سربراہوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داری حاکم وقت کی جو خلیفے وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے تنظیم کے سربراہ ہو سکتے ہیں جیسے اللہ کے سولول صلی اللہ رسولمایا کہ دو آدمی بھی اگر سفر کرتے ہیں تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو امیر آپ بنا سکتے ہیں. جماعت کا امیر ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے آپ تنظیم کا ذمہ دار اور صدر اور سربراہ ہو سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی احفظ اللہ يحفظ احفظ احفظ الله تجد ہو تجاہک اس میں دو باتیں بظاہر تقرار دکھائی دیتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ کدا علی کا جالنا کفابی کا ہاد نبی اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے سماج میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں اہل حق کے دشمن ہوتے ہیں و کفا بے رب کہاد و نصیرہ اور تیرا رب ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے معلوم کہ اللہ کی کفایت بندے کے لیے یہاں دو اعتبار سے بیان کی گئی ہے وہ کفا بے رب اس و الفرقان کی آئےت ہے کہ تیرا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے اور نصرت کرنے کے اعتبار سے تیرے لیے کافی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو دنیا میں خاص طور سے دشمنوں کے مقابلے میں جن کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہے ہدایت اور دوسرے نصرت ہدایت رہنمائی کے اعتبار سے ہے کہ انسان کیا فیصلہ لے کہاں جائے کیا کرے کیا قدم اٹھائے اس میں بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح سے نصرت یہ ہے کہ جو وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس میں بھی وہ خود سے نہیں کر پاتا ہے اس کے پاس اسباب کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے اسے اللہ کی نصرت و حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تو ان دونوں اعتبار سے بندہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کی کفایت اگر اس کے لیے ہو جائے تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے چاہے وہ میدان دینی علمی ہو یا پھر وہ مادی و سیاسی ہو ان دونوں میدانوں میں بندے کو اللہ کی ہدایت اور نصرت نصیب ہوتی ہے یہاں یہ دونوں باتیں بیان کی گئی احفظ اللہ یحفظ اللہ کی حفاظت کرو وہ تیری حفاظت کرے گا تجھے بچائے گا نقصان سے دشمنوں سے گمراہی سے اور اف اللہ تجدید تجاہک اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے آگے پائے گا وہ تیری رہنمائی کرے گا گمراہ ہونے سے تجھے بچائے گا تو رہنمائی اور حفاظت نصرت یہ دونوں چیزیں بندہ ان کا محتاج ہے اور اس کا سبب اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان جانتا ہے اللہ کے دین کی باتیں ان کی حفاظت کرے علم و کہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے عمل کے اعتبار سے ان کی حفاظت کرے انہیں ضائع نہ کرے نہ علم کو ضائع کرے نہ عمل کو ضائع کرے چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے اذا سلتا فص علی اللہ ادا سلتا فص اللہ جب تو مانگے سوال کرے تو اللہ سے مانگ وہ اور جب تجھے استعانت کی ضرورت ہو یعنی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کر. یہ دوسری بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے سوال ایک, ایک انسان اللہ سے مانگے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کر ہی نہیں سکتا ہے مثلاً اللہ سے بارش مانگنا اللہ تعالی سے یعنی اور بھی چیزیں مانگنا جن میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے تو انسان اللہ سے براہ راست مانگ سکتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندہ مکلف بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوتے ہیں صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان صلاحیتوں پر وہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے اسے علم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ کرے یہ وسائل اس کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو اس حدیث میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے چاہے ایسی چیز ہو جو تیرے بس میں نہ ہو وہ بھی اللہ سے مانگو اور چاہے ایسی چیز ہو جو تو خود بھی کر سکتا ہے جیسے عبادت ہے مثلاً انسان مکلف ہے اس کا لیکن پھر بھی اس کو اللہ سے مدد مانگنا ہے یا اسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہے کہ وہ خود کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا اعتماد اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالی سے مدد پر ہونا چاہیے کہ اللہ اگر میری مدد نہ کرے تو چاہے میں کتنا ہی کوشش کیوں نہ کر لوں مجھے کچھ نہیں ملے گا اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں کوشش کر کے بھی میں کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ ہوا عطا نہ کرے تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں بندے کی نگاہ اللہ پر ہونا چاہیے اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ بندہ ہر حال میں ایسی چیزوں میں بھی جو اس کے بس میں نہیں ہیں اور ایسی چیزوں میں بھی جو اس کے بس میں ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کا اللہ کی مدد و نصرت کا محتاج مانے اور اللہ سے مانگنے والا بنے وہ گھمنڈی نہ ہو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے نہیں ہر حال میں وہ یہ سمجھے کہ نہیں جب تک اللہ عطا نہ کرے میری کوششیں مجھے کچھ دلا نہیں سکتی میری صلاحیتیں بیکار ہیں اگر اللہ تعالیٰ کرے میری کوششیں ضائع ہیں اگر اللہ تعالی دینے کا فیصلہ نہ کرے یہ چیز توحید کا کمال ہے یہ چیز توحید کا کمال ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وص المن فضری اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اس کا فضل طلب کرو اللہ سے مانگو جو اللہ کا فضل ہے جو اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان میں سے اللہ سے مانگا کرو اللہ بن مانگے بھی دیتا ہے ماں کے پیٹ میں بن مانگے انسان کو اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن بندے کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام احوال میں اللہ سے مانگنے والا بنے اللہ سے مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس کے پاس ہے جو سخی ہے جو مانگنے پر دیتا ہے اور مانگے تو سنتا ہے اور جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے میری بھلائی کس میں ہے اور قدرت رکھتا ہے اس چیز کے عطا کرنے کی تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ سے سوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہا کہ من نساء میں آیت نمبر 32 میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیارپا ہے النا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی کیا دعا ہے آجلی ہی و سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں اللہ منی من کل من الخیر کل میں ہر ہر خیر تجھ سے مانگتا ہوں آج ل آجیلی ہی چاہے وہ جلد ملنے والی ہو بعد میں ملنے والی ہو ماں تو من ہو مالم عالم جسے میں جانتا ہوں یا جسے میں نہیں جانتا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں خیر ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا چاہیے زندگی میں آدمی مانگے تو کیا مانگے بہت ساری چیزیں تو ایسی کہ اس کو خود معلوم نہیں مانگنا کیا چاہیے لیکن اس دعا میں کیا سکھایا گیا اللہ جلدی ہو دیر سے ہو جو بھی ملنے والی اللہ دے مجھ کو اور چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا وہ خیر مجھے دے معلوم سے خیر مانگی جاتی وہ اور اللہ میں تجھ سے ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. چاہے وہ جلدی آنے والا ہو یا دیر سے آنے والا ہو جب کبھی آنے والا بچا لے اللہ آج ہی وہ اور ماں عالم من و مالم عالم چاہے اس شر کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو اللہ میری حفاظت کر یعنی اس میں تفویض ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اللہ مجھ کو نہیں معلوم بہت ساری چیزیں میرے لیے کیا بھلائیاں ہیں اللہ میں نہیں جانتا میرے لیے کیا شر ہے تو جانتا ہے تو اللہ جو خیر ہے تو دے اپنے علم کے اعتبار سے یہ وہ نہیں کہ بندائیوں کا اللہ سے اللہ دینا چاہے تو دے نہ دینا چاہے تو نہ دے نہیں وہ الگ ہے وہ غلط ہے ویسا نہیں کرنا چاہیے یہاں کیا ہے اللہ مجھے نہیں معلوم میرا بھلا کس میں ہے مجھے نہیں معلوم میرے لیے نقصان اور میرے لیے شر کیا ہے اللہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو جو کچھ بھلائی میرے لیے ہو تیرے ہیں، اللہ تُو دے. اور جو شر میرے لیے ہے، جو تیرے علم ہے اللہ مجھے اس سے بچا اس سے بہتر بندہ اللہ سے کیا مانگ سکتا ہے تو یہ یہ دعا جو ہے یہ ابن ماجہ میں یہ دعا موجود ہے سنن ابن ماجہ میں اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر ایک چھ تر پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو یعنی یہ دعا سکھایا کرتے تھے معلومہ کے بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ منی اسلو کا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مانگنا اللہ تعالی سے بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ یہ جب تو استعانت کرے مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد چاہ قرآن کریم کی جو سورت ہم ہر رقط میں پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں اور اپنے عمل کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اپنے عزائم کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کیا یا کن ابود ویا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں استعانت کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے عون طلب کرنا عون کے معنی کیا ہے مدد اللہ سے مدد طلب کرنا تو چاہے تو اللہ سے کچھ مانگے چاہے تو کچھ مانگنا ہو وہ مطالبہ اللہ سے کرا اور اگر تیری کسی کام میں تجھے اپنی کوشش کے ساتھ مزید مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ اللہ مدد کرتا ہے تو یہاں پہ کہا کہ ایا کن ابودیاح کا نائن اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں نہ صرف زندگی کے دوسرے معاملات میں اپنے رزق میں شفا کے معاملے میں یا دشمن کے مقابلے میں جنگ میں کسی بھی معاملے میں تیری مدد کی ضرورت ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو تیری عبادت کرتے ہیں یا کنا بدھ اس میں بھی ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے اگر تو ہماری مدد نہ کرے تو ہم تیری عبادت بھی ڈھنگ سے نہ کر پائیں تیری توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بندے کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنے کو اللہ کا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ محتاج مان, مان کر چلے اپنے آپ کو محتاج سمجھے اور ہمیشہ اللہ سے مانگنے والا ہو معاذ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ اخر اخذ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا یا معاذ و اللہ انی لبو کا انی لا لبک میرے ہاتھ ہاتھ ملے کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں وقال یا معاذ کہا کہ اے معاذ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کر رہا ہوں لاتا دوبری کلات انتقول کبھی بھی نماز کے بعد اس دعا کو مت چھوڑنا اس دعا کا اہتمام ہمیشہ کرنا کبھی چھوڑنا مت نماز کے بعد اس کو کیا ہے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا اللہ اعنی اللہ وکری کا وہ شکری کا وہ حسن عبادت الہ میری مدد کر اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور حسن عبادت پر الہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کرتا رہوں تجھے یاد رکھوں بھولوں نہیں اور وہ شکرک تیرا شکر کرتا رہوں نہ نہیں وہ حسن عبادت اور بہترین طور پر میں تیری عبادت کروں دیکھیے نعبد و نستعین میں پہلا حصہ کیا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور وہ کا نستعین ہم تجھی سے استعانت کرتے ہیں لیکن یہ دو الگ چیزیں نہیں استعانت عبادت کے لیے بھی ضروری ہے یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے وہ حسن عبادت اللہ میری مدد کر کے میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم ڈھنگ سے عبادت بھی نہیں کر پائیں اور ہر نماز کے بعد اس کو مانگو عبادت کر رہا ہے بندہ اور عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے مانگ رہا ہے نہیں ڈھنگ سے میں نہیں کر پاتا ہوں اللہ تری تو میری مدد کر میں اس عبادت میں اپنے مقصد حیات میں وما خلقۃ الجن والدون میں اپنے مقصد حیات میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں اپنی کامیابی کے لیے جو سبب ہے اس سبب میں بھی تیری مدد کا محتاج ہو. تو مدد نہ کرے تو میں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میں بہت عبادت گزار ہوں اور میں متقی ہوں میرے اندر یہ صلاحیت ہے میرے پاس علم ہے میرے پاس تقویٰ ہے نہیں اللہ میری مدد اگر نہ کرے میں بچ نہیں سکتا اللہ میری حفاظت نہ کرے میں بچ نہیں سکتا تو محدور سے بچنا اور مطلوب کا اہتمام کرنا ہر چیز میں بندہ اللہ کی مدد اور حفاظت کا محتاج ہے تو یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نماز کو سکھائی وہ امام احمد نے اسی طرح سے امام ابو داود نس ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کی ہے اور سید الجام صغیر حدیث نمبر سات ہزار نو سو پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے بلکہ ایک اور پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو اس معاملے میں ذکر کیا آپ نے فرمایا اے ولا تعجز اے على ما ينفعك جو بھی چیز تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی ہرس کر یہاں پہ مراد صرف دین کی باتیں نہیں ہیں دین کی تو تمام باتیں نفع بخش ہیں اس میں انتخاب نہیں ہے کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے دین تو سارا کے سارا انسان کے لیے نفع والا ہے یہاں پر دنیا کی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں فاروق جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو تیرے جس میں تیرا فائدہ ہو اس کی ہرس کر اس کی ہرس کر چاہے وہ پھر تجارت ہو دنیا میں ٹیکنالوجی ہو یا کوئی بھی چیز ہو اے ہر سال عمین فاروق وسطین بلہ ہی اور اللہ تعالی کی مدد طلب کر اور آجز مت بن تین باتیں جو ہیں بہت اہم ہے اور اس, اس امام مسلم نے کتاب القدر میں اس کو ذکر کیا ہے ایک یہ کہ انسان کیا, کامیابی کے کے لیے کیا چاہیے چاہیے تین چیزیں چاہیے. نمبر ایک, اس کے اندر رغبت ہونا چاہیے حرس ہونا چاہیے چاہے علم کا میدان ہو چاہے عبادت ہو چاہے پھر دنیا کی ترقی ہو اندر سے اگر رغبت ہی نہیں ہے طلب ہی نہیں ہے ہرس ہی نہیں ہے آدمی کیا کرے گا کسی کو چاہی, بھوکی نہیں لگی تو کھائے کیوں بھائی تو ایک انسان کے اندر اگر تڑپ کسی چیز کی ہے طلب ہے اس کو چاہیے رغبت اور شوق اس کے اندر ہے تب جا کر وہ کچھ کرتا ہے اور یہ رغبت ہرس کی حد تک بڑھ جائے چاہیے مجھ کو تو ایک تو چیز یہ ہونا چاہیے انسان میں کہ اس میں ہرس ہو نمبر دو وسط بہ اللہ کی مدد طلب کر دوسری چیز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد بھی مانگے یہ نہیں کہ ہاں مجھ کو فلاں چیز چاہیے میں اب اس کو حاصل کر کے رہوں گا اور میں اپنے اوپر بلیو کرتا ہوں بلیو ان یور سیلف اسلامیہ نہیں ہے اس کو یاد رکھیے آج کل جو بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں ہم بلیو ان اللہ کرتے ہیں ہم اپنے اوپر کیا بلیو کریں ولا تکسیم اللہ میں مجھے اپنے حوالے نہ کر ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے مت کرا میرے اپنے نفس کے حوالے مجھ کو مت کرا ہم ہم بھٹک سکتے ہیں ہم غلطی کر سکتے ہیں ہم کیا ہیں ہم آجز ہیں وہ خولی غل انسان انسان کمزور پیدا کیا گیا ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں وہ توقع <يَمُوت> اس ذات پر توقل کر جو زندہ ہے جسے موت نہیں ہے تو ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں تو یہاں کیا کہا گیا وسط این اللہ سے مدد چاہ کہ تیرے اندر تیرے دل میں کسی چیز کے پانے کی ہرس ہے ٹھیک اب پہلا قدم تو ہو گیا اب تجھ کو چاہیے نمبر دو تو اللہ سے مدد چاہ تیری کوششوں سے پہلے تجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کوشش کر پانا اور ان کوششوں سے تیرے حق میں نتائج کا نکلنا دونوں میں تو اللہ کی مدد کا محتاج ہے وسط این اللہ سے مدد چاہ نمبر ولا تعجز. ہاں بھائی اللہ سے دعا کر لیا اب اللہ دے گا مطلب ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہ جا کہ میں کچھ نہیں کروں گا اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ دینے پر قادر ہے اللہ کی سنت کیا ہے کہ تو کوشش کر اللہ دے گا فیدا خودیتی جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو کیا کرو فن تشرف زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل اللہ کا رزق تلاش کرو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا زمین میں پھیل کے یعنی کہ مسجد میں بیٹھے رہو آسمان سے تمہارے لیے آئے گا یا پیڑ چل کے تم تک آئیں گے یا رزق تم تک آئے گا نہیں تم کوشش بھی کرو جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو وہاں کہا نا وز اللہ من فضلی ہی یہاں کیا کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ مزید سے نکر رہا ہے اللہ سے فضل مانگ رہا ہے تو اس کی تعلیم ہے کہ اب عبادت کیا نا اللہ کی اب جا دنیا میں جا کوشش کر اور اللہ سے مانگ کے کوشش کر اللہ سے مانگ بھی اور کوشش بھی کر کوئی آدمی جا مول صاحب دعا کیجیے کیا اللہ تعالی نے اولاد دے دی مول صاحب دعا کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں. ایک دن مولوی صاحب کے ذہن میں آ جائے کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا کہا نہیں پھر پہلے نکاح کر اس کے بعد اولاد کی دعا کر تو نکاح ہی نہیں کیا اب تک کہ اولاد چاہیے تجھ کو. تو ایک انسان جو ہے اسباب بھی اختیار کرے اور اس کے لیے کوشش کرے لیکن اعتماد اسباب پر نہ رکھے اللہ رب العالمین پر رکھے مدد اللہ سے مانگے اور اس مدد میں وہ خود بھی کوشش کرے اس مدد کے ساتھ ساتھ اللہ کی دعا اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ خود بھی کوشش کرے یہ تین کام جو آدمی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ایک حدیث میں تینوں باتیں بیان کی گئی کامیابی کی ہرس ہونا اللہ سے مدد مانگنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اس کو یاد رکھیے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا کتنا گہرا تھا زندگی میں کامیابی کے لیے تین چیزیں ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں حدیث کے آپ نے بیان کر دی ہے الام فائن بلّا جو تجھ کو فائدہ دے اس کی حرص کر اللہ سے مدد مانگ اور آجز مت پر کوشش کر تو یہ, یہ چیز جو ہے اس میں بھی کہا گیا کہ وسط بلّہ زندگی کے تمام مقاصد میں بندے کو اللہ سے مدد مانگ کے ہی آگے بڑھنا چاہیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے میں ہوں نا میں کروں گا نہیں اللہ مدد کرے گا تو ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں پھر کیا ہے کہا و عالم ابن ابا سے آپ نے جو نصیحتیں کی ان میں اب پھر ہم اس پر آ رہے ہیں اگلا حصہ کیا ہے ان, ان بشيء لم لا اللہ ان قد خ تب یہ تقدیر کی بات ہے کیا? کہا دیکھو جان لو اس بات کو اچھی طرح سے اے بچے اس بات کو اچھی طرح سے جان انچا ساری کی ساری امت یعنی ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے اس بات پر سب مل کے جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائے نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالی نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے تیرے فیور میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی تجھ کو وہ فائدہ پہنچا پائیں گے ورنہ نہیں سارے ڈاکٹر مل کے ساری دوائیں دے دیں نہیں بچا پائیں گے اگر اللہ نے تیرے لیے بیماری یا موت لکھی ہے آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اچھے سے اچھا اسپتال میں آدمی جاتا ہے اور نہیں ہو پاتا کچھ بہترین سے بہترین ڈاکٹر بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی سب کچھ میڈیسن ہائی لیول کا سب کچھ سسٹم پورا دعا کھانے کا ہے نہیں بچا پاتے ہیں تو اللہ چاہے گا تو ہوگا إلا كتبه اللہ بھی قد کا تب اللہ تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ انجٹما درو کا بھی شعیع اور اگر سب کے سب مل کے جمع ہو جائیں تجھے کوئی مدرت پہنچانے کے لیے نقصان ضرر پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں سب ایک نہیں سب کے سب جمع ہو جائیں لم یادور روح کا اللہ بھی ان قد اللہ علق تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہی تجھ کو نفع نقصان پہنچ کے رہے گا یہ بھی مومن کے دل میں بات اوست ہونی چاہیے کہ جو اللہ طے کرتا وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نے لکھا ہوگا وہی ہوگا انسان کو آزاد دیتا ہے نہ انسان اپنے اسباب اور اپنی کوششوں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے اس کو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے میں نے تو اپنی کوشش کر لی اب اللہ نے جو لکھا وہی ہوگا اور پھر اس میں جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس پر راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے یہ بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا بھی آسان ہوتا ہے اللہ نے جو چاہا کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ التوبہ بہ نمبر اکیاون میں فرماتا ہے کلئی اے نبی آپ کہہ دیجئے ہمیں وہی چیز پہنچ کر رہے گی جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھ دی ہے چاہے وہ فائدہ ہو نقصان ہو راحت ہو تکلیف ہو جو بھی چیز ملنے کی ہے آنے والی ہے کلئی اسی بنا کوئی چیز جو بھی ہمیں ملے گی را... یعنی کامیابی ناکامی راحت تکلیف علامہ کا تب اللہ ہلانا نہیں مل سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری دی ہے ہمیں وہی چیز پہنچ کر رہے گی جو اللہ نے لکھی ہے یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہی مجھے ملے گا اس سے زائد اس سے ہٹ کے اس سے کم نہیں ملے گا نہ کم ملے گا زیادہ ملے گا نہ کچھ اور ملے گا ہاں اللہ تعالیٰ بندے کے بعض اعمال پر اپنی طرف سے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے بڑھاتا ہے. لیکن یہ فرشتوں کے پاس جو لکھا ہوتا ہے اس میں بڑھتا ہے اللہ کے علم میں نہیں بڑھتا ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ الحدید میں آیت نمبر بائیس میں مصیبت فی الارض ولا جو بھی مصیبت پہنچتی ہے چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ ہیں بیماریاں ہیں سیلاب ہے طوفان ہیں دنیا میں جو آتی ہیں ولافی انف یا پھر محدود دائرے میں صرف تمہاری اپنی ذات تک تم بیمار پڑ گئے تمہارے لیے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گئے یا کچھ اور ہو گیا جو بھی مصیبت عالمی ہو یا انفرادی ہو جو بھی پہنچتی ہے الا في کتاب من قبل ان نبراها ہم اسے وجود میں لائیں ظاہر کریں اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے ایسے کیسے ہو جاتا ہے ان ذلک علی الله يسير یہ اللہ کے لیے آسان ہے یعنی اس چیز کے وجود اور اس کے ظاہر کرنے سے پہلے اسے جاننا اور اسے لکھ دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے آسان ہے کیونکہ اللہ کا علم ماضی حال اور مستقبل سب کو محیط ہے انسان ماضی بھول جاتا ہے حال میں غافل رہتا ہے مستقبل کو سیرے سے جانتا نہیں ہے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے انسان اپنے پر اللہ کو قیاس نہ کرے لئی ہی شئی اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے اللہ سب سے الگ ہے اللہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ کا نسیہ رب بولتا نہیں اور اللہ تعالی حال اور مستقبل کے اعتبار سے کسی چیز سے غافل نہیں ہے اور اللہ کو کچھ نئی معلوم ایسا نہیں ہے نہ اس کے علم میں کوئی نقص ہے نہ اس کے بندوں کے حال سے باخبر ہونے کے اعتبار سے کوئی نقص ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے بلکہ دیکھتا ہے سنتا ہے اس تعلق سے مزید آگے کہا وجفت الصحف قلم اٹھا لیے گئے اور صحیف سوک گئے یعنی اللہ تعالی تجھ کو جو بھی چیز پہنچنے والی سب مل کے اگر تجھ کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کی جو اللہ نے لکھ دیا سب مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کی جو اللہ نے لکھ دیا اور جو لکھا ہے اس کے بارے میں کیا کہا رفعت الاقلام لکھنے والے قلم اٹھ گئے اور وجفت جفت صحف اور جن صحیفوں پر وہ لکھا جا رہا تھا اس کی تقدیر کا معاملہ اس کی سیاہی سوکھ گئی یعنی ہو گیا ہی. فیصلہ ہو گیا رفیت القلام صحف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اس میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی زندگی کے تمام معاملات کو لکھ دیتا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اور لکھنے کے کئی مراحل ہیں جیسے اللہ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے لوہے محفوظ میں سب کچھ ہونا ہے لکھ دیا مزید یہ کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے چار ماہ کا ماہ کے پیٹ میں رحم میں جب ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے فرشتہ بھیجا جاتا ہے فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کے بعد اسے لکھنے کا حکم ہوتا ہے یہاں بھی لکھا جاتا ہے کئی قلم ہیں کئی لکھے لکھے ہیں ہر ایک کا لکھا ہوا الگ الگ ہوتا ہے تو ایک اللہ کے پاس لوہے محفوظ میں ایک فرشتوں کے پاس بھی لکھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول من خلق القلم سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے یہ نس سے ہے اس باب میں کہ سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی وہ قلم ہے لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے نور محمدی پیدا کیا گیا حضرت جابر کی ایک حدیث ہے ضعیف حدیث ہے کیا ہے اولشین خلق اللہ نور نبی کیا قلبی جابر سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی اے جابر تیرے نبی کا نور ہے یہ حدیث صحیح نہیں صحیح حدیث وہ ہے جسے جس امام ترمی اور دوسرے محدث نے روایت کیا ہے جس میں صاف الفاظ میں ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا وہ کیا ہے قلم ہے ہےک چب اللہ نے اس سے کہا لکھ کالم اک چب اس نے پوچھا کیا لکھوں کال اک تب القدر تقدیر لکھ تقدیر لکھ ہوا کا نا جو ہوا اور جو ہونے والا ہے ابت تک. ابت تک. یعنی قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے سارا کا سارا لکھ دے تو لوح محفوظ میں اس قلم سے سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر دو ہزار سترہ اور حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے اس کے ہونے سے پہلے اسے لکھ دیا ہے اب بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے سے جب لکھ دیا ہے تو پھر ہم کیا کریں آپ وہ کریں جو آپ کو کرنے کا حکم ہے نہیں لیکن پہلے سے تو لکھا گیا ہے تو آپ کا اس سے کیا لینا دینا آپ کو معلوم ہے کیا لکھا گیا ہے نہیں وہ تو اللہ کے علم ہے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریں اللہ کے پاس جو لکھا گیا ہے اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ کو پہلے کیسا معلوم تو آپ کیسا معبود چاہتے ہیں جس کو نہیں معلوم وہ چاہتے ہیں جس کو معلوم جس کے علم میں نقص ہو ایسا آپ کو چاہیے یا ایسا معبود اس کو معبود بنائیں گے آپ جسے سب کچھ معلوم ہے یہ لازمی چیز ہے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے معبود برحک وہی ہو سکتا ہے جسے ماضی حال اور مستقبل کا سارا علم ہے اور اسے اللہ نے لکھ دیا ہے جو اللہ جانتا ہے اسے اللہ نے لکھ دیا ہے یہ حتمی ہے یعنی اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے, پکی بات ہے وہ لکھ دیا اللہ نے اس کو تو ایک علم اور دوسرے کتابت اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرغ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے بارے میں پانچ چیزیں لکھ دی اور وہ فارغ ہو گیا اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے اس کو کچھ بچا نہیں ابھی مین اجلی ہی وہ رزقی ہی وہ اثری ہی, ہی او سعید. پانچ چیزیں کیا ہیں اس کی زندگی اس کی عمر اس کی موت کب آنے والی اجل موت کو کہتے ہیں مین اجلی ہی مدت کو بھی کہتے ہیں مین اجلی ہی، اس کی زندگی کی مدت کتنی ہے موت کب آنے والی لکھ دیا وہ رزقی ہی کتنا رزق اس کو ملنے والا ہے زندگی میں وہ کتنا کمائے گا اللہ نے لکھ دیا اللہ کو پہلے سے معلوم وہ ہی اور اس کے نقش قدم کیا ہیں یعنی کتنا جیے گا اور کیا کیا عمل پیچھے چھوڑے گا وہ ہی اپنے پیچھے کیا عمل چھوڑے گا کیا امال کرے گا آدمی جب چلتا ہے تو اپنے پیچھے نقش قدم چھوڑتا ہے مب جائے اور کہاں اسے موت آئے گی کہاں دفن کیا جائے گا کہاں دفن کیا جائے گا وہ شکی او سعید اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا یعنی جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا اللہ کو سب معلوم ہے اللہ کو سب معلوم ہے بندہ جو کرے گا اس کے جو نتائج نکلیں گے سب اللہ کو معلوم ہے یعنی کہ بندہ عمل کرنے کے بعد اللہ کو معلوم ہوگا نہیں بندے کے عمل کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منص علیہ السلام سے کیا کہا تھا تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے ایسی کتنی باتیں اللہ اپنے نبیوں کو پہلے سے خبردار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دشمن ورر پہنچائے اس سے پہلے اس کی ترکیب کرتا ہے کر اللہ اللہ قیر الما کریم کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے مکر کیا چال بازی کی اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے جواب میں ترکیب کی اللہ نے اور اللہ قادر ہے تو اللہ کا علم اور اس کی قدرت کو ماننا لازم ہے تو پہلے سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے تو اس حدیث میں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا پانچ چیزوں کے بارے میں بندے سے یعنی ان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے اور یہ حدیث کس نے روایت کی امام احمد اور تبرانی نے القبیر میں ابو درد رضی اللہ تعالی سے اور صحیح جام صغیر حدیث نمبر 4201 پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے شیخ ابن عثیمین یہ جاننا ضروری ہے شیخ ابن عثیمین رحم اللہ کہتے ہیں کہ لمانی بلقاری درا یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور تقدیر میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے بلکہ آج بھی بہت سارے لوگ جہالت میں بہت کچھ کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں ہے تدبیر اصل ہوتی ہے یاد رکھیں تدبیر کے مکلف ہم ہیں ہم کو تدبیر کرنا چاہیے لیکن تقدیر کا انکار کر کے نہیں بلکہ اللہ تعالی جو نتائج ڈالے گا ہماری کوشش میں وہی نتائج ہوں گے کھیتی میں تو جتنا بھی بیج ڈال جتنی بھی کھاد ڈال جتنا بھی جو کر اللہ تعالی جتنی فصل دینے والا ہے اتنی ہی ملے گی بارش ہونی ہے نہیں ہونی اللہ فیصلہ کرے گا زمین اگائے گی کہ نہیں اللہ فیصلہ کرے گا پھر اس کے بعد کیڑا لکھے کے خراب ہوگی فصل ٹڈی آئے گی نہیں آئے گی بارش زیادہ ہوگی اور سڑ جائے گی فصل اللہ فیصلہ کرے گا تو اس بھرم میں مت رہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں سب کچھ کر لوں گا نہیں اللہ جو چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لمان بلقران تقدیر پر ایمان کے دو درجے ہیں دو باتیں ماننی چاہیے تقدیر کے بارے میں اور دو لیبل ہیں کلو جتن شین اور ہر درجہ تقدیر کا دو چیزوں کو شامل ہے ہر درجے میں دو چیزیں آتی ہیں دو دو کی جوڑیاں ہیں کل ملا کی چیزیں کتنی ہوئی چار تو تقدیر کسی کو اگر تقدیر ماننا ہے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے تقدیر کے بارے میں تو اسے چار چیزیں ماننی پڑیں گی دو مرتبے اس کے ہیں اور ہر مرتبے میں دو چیزیں ہیں کہتے ہیں فتر و کتاب پہلا درجہ ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک علم اور دوسرے کتابت و امداجانیہ جہاں تک کہ دوسرے درجے کا معاملہ ہے تتب منوش تو اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں کیا المشی والخلق اللہ کی مشیت اور اس کی تخلیق یہ مجموع فتح میں شیخ ابن سمین کا قول موجود ہے جلد نمبر چار صفا نمبر دو سو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقدیر میں دو مرتبے ہیں اور ہر مرتبے میں دو چیزیں ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ ہوا پہلا مرتبہ علم اور کتابت کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے علم نہیں ایسا نہیں ماضی حال مستقبل ظاہر بات ان سب کچھ اللہ جانتا ہے اور جو اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے تو علم اور کتابت دوسرا مرتبہ کیا ہے تقدیر کا سیکنڈ لیول کیا ہے کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ یہ ہے مشیت اور خلق اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کوئی بھی چیز اس وقت تک کے وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اچھے حالات برے حالات انسان جانور جاندار جن چیزوں کو اللہ چاہتا ہے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ چاہے نہیں اللہ کے سوا کائنات میں کسی اور کی مشیت چاہت نہیں چلتی ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالی اسے وجود نہ دے تو یہ چار چیزیں ہیں جو تقدیر ماننے میں آتی ہیں اللہ سب کو جانتا ہے اور جو جانتا ہے اس کو اللہ نے لکھ دیا اور پھر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کوئی چیز اس وقت تک کی وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے چار چیزیں انسان کو یاد رکھنی چاہیے اور تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے اللہ کے اس وقت کوئی خالق نہیں ہے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ اس کو وجود نہ بخشے تو تقدیر ماننے میں یہ چیز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب ان ندا سورہ الحج آیت نمبر ستر دو چیزیں اس آیت میں پہلے مرتبے کی جمع ہو گئی علم اور کتابت کیا فرمایا علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان اللہ ما فی والارض آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سب جانتا ہے تو ایک ہوا علم ان فی کتاب یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے ان ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ اللہ پر آسان ہے اللہ جانتا ہے اور یہ سب جو کچھ جانتا ہے وہ سب کیا ہے ایک کتاب میں تو یہ وہ پہلا مرتبہ علم اور کتابت سورہ حج آیت نمر ستہ دوسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کائنات میں اللہ کی مشیط چلتی ہے اور اللہ ہی کی تخلیق کائنات میں ہے اللہ پیدا کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم کے بارے میں کہا کالا مریم نے کہا کہ میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے کال یخلا شا بس ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اذا نما یقول الح فون جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے سینتالیس اس میں کیا فرمایا کالو یخلکما شاہ بس ایسے ہو جائے گا کیسے اللہ حکم دے گا وہ ہو جائے گا کیوں یخلکما شاہ اللہ جو چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے تو یہاں پر دو چیزیں آئیں ایک ہے مشیت یا دو یاخلوں کو تخلیق اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے سب کا خالق اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کو جوڑی سے بیان کیا ہے پہلے میں علم اور کتابت کو دوسرے میں مشیت اور تخلیق کو تو یہ قرآن کے ذریعے سے اس عقیدے کو ہم نے سیکھا کہ تقدیر کا عقیدہ جو آدمی مانتا ہے اس ان چار چیزوں کو ماننا چاہیے اور دو مرتبے اس کے ہیں علم و کتابت اور مشیت و تخلیق بہرحال اس پر مزید تفصیل آپ کسی خاص درس میں کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جس میں تقدیر کے بارے میں باتیں بیان کی ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی سات سو آٹھ سو صفحات کی کتاب تقدیر پر لکھی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہم نے دوسرے طرق میں دیکھا تھا اس میں کیا ہے تَعَرَّفْ <شِدَّة> اللہ کو پہچان اپنی اچھے حالات میں آسودگی کے حالات میں اچھا چل رہا سب کچھ اللہ کو بول مت اللہ کو یاد رکھ اللہ کو پہچان اللہ کو پکارتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے تو اچھے حالات میں بھی اللہ کو پہچان یہ عارف کافی شدہ وہ شدت کے حالات میں تکلیف کے مصیبت کے تنگی کے حالات میں تجھے پہچانے گا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اچھے حالات میں اللہ کو پکارتا رہے تو برے حالات میں تیری پکار زیادہ سننے لائق ہوگی ہے. لیکن اچھے حالات میں بھول جائے اور برے حالات میں پکارے اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے نہ کرے اللہ کا فیصلہ اللہ جانتا ہے لیکن زیادہ امکان کس چیز کا ہے کہ جب تو اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارنے والا ہو اسے بھولتا نہ ہو تو برے حالات میں ضرور اللہ تیری مدد کرے گا اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ صرف برے حالات میں اللہ سے اللہ کو پکارنے والا نہ بنے ہر حال میں وہ اللہ کا محتاج اپنے آپ کو سمجھے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے اس سے دعائیں کرتا رہے اللہ وسنانی ایک بہت عمدہ بات اس سلسلے میں کہی ہے فرماتے ہیں ادا حال رقا جازا کا حال شدہ کہتے ہیں جب تو اچھے حالات میں آسائش اور آسودگی کے حالات میں اللہ کو پہچانے گا اللہ سے مانوس ہوگا تو اللہ تعالی اس کی جزا میں تجھے شدت کے حالات میں بھی تیری مدد کرے گا اس کا مطلب تجھے کب دے گا اچھے حالات میں جب ت نے اللہ سے دعائیں کی اس کی عبادت کا اہتمام کیا اس کو بولا نہیں تو. اس کے حقوق ادا کیے اچھے حالات میں کیونکہ اچھے حالات میں آدمی سرکش ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا نہیں انسان بڑا سرکش ہوتا ہے لا انسان سرکشی کرتا ہے ارآ حستنہ جب دیکھتا ہے کہ اسے ضرورت کسی کی نہیں ہے یہ مستغنی ہوتا ہے سب کچھ تو ہے میرے پاس جب سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے تو پھر سرکش ہو جاتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے فرون بن جاتا ہے بھلے واقعی فرون نہ بنے مینی فرون بن جاتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ مجھ کو کسی کی کیا ضرورت ہے میں جو چائے کر سکتا ہوں بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ماتحت اللہ جو چائے کر سکتا ہے پل بھر میں زندگی یہاں کی وہاں ہو سکتی ہے تو کہا کہ جازا کا حال شدہ. اگر اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھے برے حالات میں اس کا بدلہ اللہ تجھ کو دے گا کہ ت نے اللہ کو یاد رکھا تھا کیسے کہتے اسی لیے اللہ تعالی نے بارے میں کہا مِنَ اللہ نے فرمایا سورافات میں آیت نمبر ایک سو ترالیس چوالیس چوالیس دیکھیے آپ کیا کہا فلولاً <الْمُصَبِّحِينَ> اگر علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ <يُبْعَثُونَ> تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے ہیں. اگر وہ اللہ کو پکارنے والے اس کی پاکی کا اقرار کرنے والے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ کہنے والے نہیں ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک پڑے رہتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہتے فعق برا ان نہ تقربہ شدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی خبر دی ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اچھے حالات میں اللہ کا قرب حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے شدت کے حالت میں ان کو نجات بھی دیٰ یعنی کی تصویر بیان کرنے والوں میں سے اٹھے اللہ کی پاک بیان کرتے ہیں. ہر حال میں اللہ کی پاک ہی بیان کرتے تھے حتی کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی گئے تبھی بھی اللہ کی, کی بیان کی تو لا الہ الا انت اللہ انی کنت من الظالمین کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے انی کنت من الظالمین ظالموں میں سے تو میں ہوں اے اللہ تو ظالم نہیں کہ مصیبت میں مجھ کو ڈال دیا ظالم تو میں ہوں ظالم میں ہوں تو بندہ نیک بندہ اپنے آپ کو متحم کرتا ہے نہ کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے اس کو یاد رکھیے مصیبت میں پھنسنے کے بعد اللہ کا سچا بندہ اس کو اپنے قصور کی طرف ڈالتا ہے کہ میری کوئی کوتا ہوگی جو اللہ نے مجھ کو اس مصیبت میں ڈالا اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے اللہ کا ظلم نہیں کرتا ہے میں نے کچھ نہ کچھ ظلم کیا ہوگا اس کی اس کے بدلے میں اللہ نے مجھ کو اس میں ڈالا ہے تو کہا اخبار کہ جب یون ص علیہ السلام اللہ کو اچھے حالات میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکامال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شدت کے حالات میں بھی انہیں نجات دے دی تو اچھے حال میں اللہ کو یاد کرو تاکہ برے حال میں اللہ تمہیں یاد رکھے تمہاری مدد کرے التنویر شرح الجام صغی میں اللہ مسنانی نے بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی مزید تائید کرتی ہے آپ نے فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی شدت اور کرب کے حالات میں تنگی اور مصیبت کے حالات میں دکھ درد کے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے جو آدمی یہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے سب تو اللہ کا دیا کیا مانگنا اللہ سے مانگ مانگ اس کی بقا مانگ اس کی حفاظت مانگ اس سے استفادہ کا یعنی موقع اللہ سے مانگ تو اچھے حالات میں جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ برے حالات میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اچھے حالات میں اللہ کو بھولے رہتا ہے پھر اللہ کی مشیت اللہ مدد کرے نہ کرے امکان اس بات کا کہ اللہ چھوڑ دے گا اس کو جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ اس کو کیوں نہ چھوڑے بھائی تو جیسا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ کرے گا ویسا اللہ بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ یہ کہ اللہ اپنے فضل سے اسے معاف کر کے اس کی مدد کرے امام ترمدی نے اور امام حاکی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر چھ حدیث حسن ہے پھر کہا کہ ولم انخاقہ لم یکل یو سیبک وما صابق لم یقلیق اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی اور جو چیز تجھے پہنچی وہ چوکنے والی نہیں تھی جو فائدہ پہنچنے والا تھا وہ چوکنے والا نہیں تھا جو فائدہ نہیں ملا وہ ملنے والا نہیں تھا جو مصیبت چوک گئی پہنچنے والی نہیں تھی اور جو مصیبت پہنچ گئی وہ چوکنے والی نہیں تھی اللہ تعالی جو حال ڈالنے والا ہے وہ ڈالے گا تو اس سے بھاگ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ تو اللہ ہی سے مدد مانگے حفاظت مانگے اور اللہ تجھ کو اس حال سے نکال دے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو ڈالنے والا بھی اللہ اور اس سے نکالنے والا بھی اللہ تو اللہ جو چاہے کرتا ہے تو اللہ تعالی جیسا فیصلہ کرتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اس کے برخلاف کبھی نہیں ہو سکتا ساری کائنات کی ساری طاقتیں مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو پھیر نہیں سکتی ہے اللہ کے فیصلے کو پھیر نہیں سکتی ہے یہ اللہ ہے جو خود اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لوقیہ کان لو یا اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہوتا تو وہ ہوتا یعنی اگر اللہ نے ایسا فیصلہ کیا ہوتا تبھی ویسا ہوتا یا اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے تو وہی ہوگا چاہے وہ ماضی کے اعتبار سے آپ اس کو لیں یا مستقبل کے اعتبار سے اگر اس چیز کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے تو پھر وہی ہوگا یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے جو اللہ فیصلہ کرے وہی ہوتا ہے اس سے بہت آسانی ہوتی ہے چاہے معاملہ مستقبل کا ہو یا ماضی کا ہو جیسے آدمی ساری تیاری تو کیا امتحان کی انٹرویو کی یا دواخانے کے اعتبار سے جو بھی آپریشن کے بارے میں جو بھی کرنا تھا بیسٹ اپینین اس نے لے لیا بیسٹ پریپریشن اس نے کر دیا اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا گھبرا رہا ہے خام خاں انٹرویو میں گھبرا رہا ہے یا اسی طرح سے آپریشن سے پہلے گھبرا رہا ہے یا کسی اور معاملے میں گھبرا رہا ہے اگر وہ اس بات کو یاد رکھے دیکھ میں نے تو اپنی حد تک کے سب کچھ کر لیا اب جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا تو اس کا دل ہمت والا بن جاتا ہے جب وہ اللہ کے حوالے اپنے معاملے کو کر دیتا ہے تو اس چیز سے گزرنے میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے ایکسپٹینس بڑھ جاتا ہے اسی چیز, اسی طرح سے جو ماضی میں ہوا ہے دواخانے میں گئے کسی کے پور, پورا علاج کیا لیکن موت ہو گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا سفر میں جانے کا نہیں جانے کا طے کر رہے تھے لیکن سوچا جائیں گے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اب دل میں بات بیٹھی رہتی ہے کاش کہ ہم سفر میں نہیں جاتے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کاش کہ ہم لوگ فلاں چیز کرتے تو ایسا نہیں ہوتا یا ویسا ہوتا تو ماضی میں جو کچھ نقصان انسان کا ہوا ہے یا محروم کسی چیز سے انسان ہوا ہے کسی غلطی کی وجہ سے حال اور مستقبل میں وہ چیز انسان کو کھاتی رہتی ہے کاشت میں ایسا کرتا کاش کے میں ایسا نہیں کرتا اور اپنے ماضی کو وہ گھسیت کے حال میں بھی لے آتا ہے اور انسان کی زندگی اس کی وجہ سے گمگین ہو جاتی ہے اگر آدمی سوچے بس اللہ نے چاہا ہو گیا ہم کیا کر لیتے ہیں اللہ نے موت لکھی تھی ہو گئی وقت پہ نہیں پہنچ پائے دوا کھانے میں ہو گئی موت اب کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہ فیصلہ کیا اب اللہ ہی چاہتا تھا وہ کیا کرے تو اپنی طرف سے کوئی کوتا ہی کی لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو چاہا کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر یہ بات انسان اپنے دل میں بٹھا لے تو ماضی کے جتنے دکھ ہیں درد ہیں پریشانیاں ہیں جو کچھ اس کے حادثات ہیں زندگی کے ان کا زخم ہلکا ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرنا ایک سہارا اس کو مل جاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے, وہی ہوتا ہے بھائی ہم تو اللہ کے بندے ہیں فیصلہ اللہ کا چلتا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں میں سے نکلنا آسان ہوتا ہے ورنہ ایک انسان کا ماضی ہمیشہ اس کی پیٹ پر اس کے جو ہے چمٹا رہتا ہے اور وہ بوجھ کبھی اترتا نہیں ہے تقدیر کا عقیدہ انسان کے لیے راحت ہے اس کے لیے مستقبل کے لیے حوصلہ ہے اور ماضی کے غم اور تکلیف سے اس کے لیے ہلکا پن ہے اس کے لیے راحت ہے اس سے نجات ہے یہ بات یاد رکھیں تو کہا کہ لو قد یکان امام ادارا قطنی نے الفراد میں اس کو روایت کیا ہے اور ہلت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم السفانی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پچہتر پر شیخانی نے اسے صحیح کہا ہے。اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اس پس منظر میں یاد رکھنا ضروری ہے آپ نے فرمایا ہی اگر اللہ تعالی آسمان والے اور زمین والے سب کے سب کو عذاب دے یا دیتا لعذبهم وهو غیر ظالم غیر ظالم اللہ تو اللہ تعالی ان کو عذاب ظلم کی بنا پہ نہیں دیتا یعنی اگر اللہ تعالی ایسا فیصلہ کر دیتا کہ آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں سب کو عذاب تو اللہ تعالی کبھی اپنے فیصلے میں ظالم نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ علم کی بنیاد پر عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے ولو رحمهم لهم من اعمالك. اور لکان اللہ تعالی تمام مخلوق کے لیے اپنے جتنے بھی بندے آسمان و زمین میں ان کے لیے رحمت کا فیصلہ کرتا سب کے سب کے لیے تو اس کی رحمت ہمیشہ ان کے اعمال سے بہتر ہوتی کیا ہوگی ولؤ کان لکا متلو اہد جب علی دین رحبن او مثل فی اگر پاس کے برابر بھی مال صدقہ کرے ما قبیل امین کا حت تھا تو مینا اللہ تعالی تج سے اس کو قبول کرے گا ہی نہیں جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے معلوم کہ تقدیر کا عقیدہ اگر انسان کا صحیح نہ ہو تو اس کے اعمال مقبول نہیں ہیں کہا ماقوبی قُبِلَ کا حَتَّى تھا تو مینا بالقدر تو اس سے قبول نہیں کیے جائیں گی اتنا بڑا عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ بہت پہاڑ کے برابر سونا سب کا اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لے ہے تقدیر کے عقیدے میں چار چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں فَتَعْلَمَ فتحل کہ تجھے اس بات کا علم ہو جائے یعنی اس بات پر تو یقین کرے کہ جو چیز چیز سے چوک گئی وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی وہ ان کا دخل تناک اور یاد رکھ اگر تو اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا تو جہنم میں جائے گا اگر اس عقیدے کی کتنا امپورٹنٹ ہے اگر اس عقیدے کے علاوہ تو کسی اور عقیدے پر مرا جہنم میں جائے کیا عقیدہ؟ کہ اگر اللہ فیصلہ دے دے ساری مخلوق کو جہنم میں تو تیرے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے ایسا فیصلہ کیا اس میں وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا اس کا فیصلہ ہمیں شادل والا ہوگا اور اگر اللہ ساری مخلوق کو سارے بندوں پر رحمت کرے تو, تو یہ اعتراض نہ کرے کہ ان پہ کیسے رحم کر دیا اللہ تعالی کے فیصلے پر تجھ کو راضی ہونا چاہیے کہ تجھے ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نہیں میرا علم ناقص ہے میرا انصاف کا جو سینس ہے جو جذبہ ہے احساس ہے اس میں کمی ہے اللہ کے ہاں علم اور عدل کی کمی نہیں ہے اس کا عدل بھی کامل ہے اس کا علم بھی کامل ہے وہ سب کے حالات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ عدل کیا ہے اور عدل پر قادر بھی ہے اس کے نفاذ پر قادر ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے. تیرے دل میں بات پیروست ہونی چاہیے اللہ نے کیا ہے نا تو بس بالکل صحیح ہوگا یہ نہیں کہ عورتیں کہنے لگے کہ اللہ نے مردوں کو پردہ نہیں رکھا ہم کو کیوں رکھا ایسا کیسا تیرے دل میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے اگر ایسا فیصلہ کیا ہے نا تو اس میں بھلائی ہے اللہ نے اگر فلاں چیز رکھی ہے تو اسی میں بھلائی ہے چاہے وہ مردوں کے لیے احکام مرد کہیں کہ عورتوں کے لیے خرچ گھر کا ہے ہی نہیں سارا خرچ مردوں کے گلے میں ہے کھانا پینا لباس اور یہ وہ سب پرگنسی سے لے کے دوائیوں سے لے کے زندگی کے تمام معاملات مردوں کی ذمہ اللہ نے خرچ رکھ دیا عورتوں پہ کچھ بھی خرچ نہیں ڈالا یہاں تک کہ اگر اس کو جائیداد میں حصہ مل جائے ماں باپ کا تبھی بھی اس پر ذمہ داری نہیں ہے کروڑ پتی بن جائے تبھی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر میں خرچ کریں داری نہیں ہے اس کا احسان ہوگا اگر وہ مرد کو زکات دے یا مرد کے ح... ساتھ دے اس کا لیکن اس پر ذمہ داری نہیں قیامت کے دن پکڑی نہیں جائے مکلف نہیں ہے مکلف شوہر ہے تو اب دونوں بھی نہیں سوچے اللہ نے سکے سکے. اللہ نے جو فیصلہ کیا وہی حق ہے بندے کا اعتماد چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو یا نہ جہنم کے اعتبار سے ہو یا شریع احکام کے اعتبار سے ہو وہ راضی ہونا چاہیے اللہ سے اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو بالکل صحیح ہے اس میں کوئی ظلم نہیں ہے اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں صحیح ہے اور جو تکلیف اور راحت دنیا میں آتی ہے جو بھی آئی وہ آنے والی تھی چوکنے والی نہیں تھی چوک گئی تو چوکنے ہی والی تھی آنے والی نہیں تھی بچ گیا تو مصیبت میں پڑنے والا نہیں تھا پڑ گیا تو بچنے والا نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے بندہ کتنا بھاگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برابر وہ چیز پہنچا کے رہتا ہے تو فیصلہ اللہ کا چلتا ہے اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے امام احمد نے اسی طرح سے امام ابو داود ابن ماجہ ابن حبان اور تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چوالیس حدیث صحیح ہے معلومات یہ عقیدہ اگر آدمی کرنا ہو تو جہنم میں جائے گا یہ ضروری عقیدہ ہے اور آگے آتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا حدیث ابن عباس میں وَعلم أن النصر مع صبر اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے تو صبر کرے گا اللہ تری مدد کرے گا دین پر جمع رہے گا اللہ مدد کرے گا تکلیف مصیبت میں شکایت نہیں کرے گا برداشت کر لے گا اللہ کی خاطر اللہ تیری مدد کرے گا کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے ابن ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں تو قول صبر یشم السر فل جہاد فل جہاد کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ہے نصر صبر کے ساتھ ہے کہتے ہیں اس میں دو جہاد کی نصرت شامل ہے انسان کی زندگی میں دو جہاد ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے سخت کوشش کرنا یشمل النصر فی جہاد دو جہاد میں اللہ کی مدد ملے گی اس حدیث معلوم ہوتا ہے جہاد جہادی جہاد, جہاد, جہاد اور جو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے جہاد صبرا وفیرا جو آدمی ان دونوں جہادوں میں ڈٹا رہے جما رہے صبر کرے نو سراوا ہی دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد ہوگی اور وہ کامیاب ہوگا باہر کا دشمن کون شیطان اور وہ لوگ جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں جو اہل حق کے دشمن بنتے ہیں شیطان اور اس کا لشکر یہ باہر والے دشمن ہے اندر والا دشمن کون ہے نفس انسان کا نفس انفس امار و تمبسو نفس پراہی کی تلقین کرتا ہے شیطان انسان کے نفس کو ورغلا کر انسان کو کمزور کرتا ہے اللہ کی مدد سے محروم کرنے والے اعمال اس سے کراتا ہے تو اس سے بھی اس کو لڑنا ہے بار شیطان اور اس کا لشکر ہے ان کے مقابلے میں بھی اس کی جنگ ہے اہل باطل کے مقابلے میں علم سے زبان سے قلم سے مال سے پھر کبھی جنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں باہر کا دشمن اور اندر کا دشمن اس دونوں جنگوں میں اس دونوں معرکوں میں اس کو جمے رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے حق پر قائم رہنا ہے جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کو دشمن پر غلبہ دے کر کامیاب کرے گا وہ لم یا سبرفیہ وہ لیکن جو آدمی اس پر صبر نہ کرے اور واویلا مچائے شکایتیں کرنے لگے او اللہ। لیکن جو آدمی صبر نہ کرے شکایتیں کرے اور شور مچائے تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کہ ایسا آدمی آدمی ہے کہ دشمن سے مغلوب ہو جائے گا اور یا تو اس کا قیدی بنے گا یا تو اس کا قطل ہو جائے گا قتل کر دے گا دشمن اس کو مار ڈالے گا برباد کر دے گا تباہ کر دے گا یا پھر اسے اپنا قیدی بنا لے گا نفس سے نہیں لڑے گا تو نفس تجھ پر غالب آ کر تجھ کو اپنا غلام بنا دے گا اہل باطل سے تو حق کی بنیاد پر یعنی کہ ہمیشہ تلوار سی جنگ ہوگی علم سے بھی ہوگی حق کی جنگ جو ہے زندگی بد چلتی رہتی ہے علم کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے قول کے ذریعے سے اور اسباب کے ذریعے سے اگر تو نہیں کرے گئے چیز حق کو لانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا معاشرے میں اور برائیوں کو پھیلنے دے گا تو ان کو مٹانے کی کوشش نہیں کرے گا کیا ہوگا یا تو دشمن تجھ کو تباہ کر دے گا یا تو تجھ کو غلام کر دے گا پھر پورے جو ہے تو باطل جو ہے اس کا غلام بن کے رہ جائے گا تو یہ جو چیز ہے یہ یہ ہر مسلمان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ ان تصویر و تب تک سو بیس وہ ان تصویر و تب تک اگر تم صبر کرو اور تقوا شعار بنے رہو پرہیزگاری کا راستہ اپناؤ لا یضرکم کئی دم تمہارے دشمن کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے معلوم کہ دشمن کی چالوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں ایک مومن میں ہونی چاہیے ایک صبر اور دوسرے تقوا صبر کیا ہے انسان دین پر جما رہے اللہ کی شریعت پر اس کے احکام پر جمع رہے ڈٹا رہے سیدھے راستے کو نہیں چھوڑے دشمن کی تکلیفوں کے باوجود دو تقوا شیار بنا رہے اللہ کی حدوں کو پار نہ کرے دشمن کی برائی کے بدلے میں شرع حدوں کو پھلانے نہیں ایسے راستے نہ اپنائے جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے کیونکہ دشمن کے مقابلے میں اکثر ہوتا کیا ہے انسان کہتا ہے کہ سب کر سکتے ہیں دشمن کے مقابلے میں چال بازیاں دھوکے بازیاں اور خیانت اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں دشمن کے مقابلے میں انسان حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے بدلہ لینے کے لیے اس سے جنگ کے لیے اس سے جیتنے کے لیے نہیں تمہیں تقوا کا راستہ اپنانا پڑے گا تمہیں برائیوں سے بچنا پڑے گا اللہ کے بنائے ہوئے حدود میں دائرے میں تم کو رہنا پڑے گا تو اگر تم صبر کرو ڈٹے رہو حق پر لیکن اللہ کی حدوں کو پار نہ کرو غلط راستوں پہ نہ چلنے لگو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے دشمنوں سے تم کو بچائے گا لا درکم قید شعیل ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی کیوں ان اللہ بما يعملون محیط اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ اللہ تعالی کے فیصلوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ سر آل عمران آیت نمبر ایک بیس اور اخ... پھر کہا وہ ان الفرا جمع اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے یہاں پر آ... ابو رزین کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہ کا ربنا من قنوت عبادی ہی و کہ تم ہمارا جو رب ہے یہ ہنستا ہے بندے کے حال پر کس چیز سے من قنوت عبادی ہی بندے جو مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالی سے جبکہ اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے کیا حال ہے بندے کا دیکھو کہ مدد ابھی قریب ہے لیکن یہ اللہ سے مایوس ہو گیا تو اللہ بندے کے حال پر ہنستا ہے کہ کیسا بندہ ہے کہ مدد قریب ہونے کے باوجود یہ مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے اس کو امید رکھنی چاہیے اللہ سے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ان الفارا جماعل کرم کہ جو تکلیف کے حالات ہیں مصیبت کے حالات ہیں غم اور دکھ کے حالات ہیں اس کے ساتھ ہی فرج کے حالات بھی ہیں, کشادگی کے حالات ہیں کھلے حالات آنے والے ہیں تنگ حالات کے بعد اتنے بعد کے گویا کے اس کے ساتھ ہوں اتنے قریب کے گویا کہ اس کے ساتھ ہوں یہ حدیث جو میں نے ذکر کی کہ اللہ ہستا ہے بندے کے حال پر اس کے یعنی مایوس ہو جانے سے وہ قرب غیر ہی کا مطلب اللہ کی مدد بالکل قریب ہے لیکن بندہ اس سے کیا ہے مایوس ہو گیا اللہ سے امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے الصحیحہ حدیث نمبر دو آٹھ سو دس اور حدیث حسن ہے اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ وہ ادوسری یوسرن اور یہ بات بھی یاد رکھ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں وہ انماسری یوسرن کے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ابن رجب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ان قریب اللہ تعالی اس تنگی کے بعد آسانی لائے گا ان قریب اللہ تعالی اس تنگی کے بعد آسانی لائے گا اتنی قریب ہے سید آلو اتنی قریب ہے کہ گویا ساتھ میں ہے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے تو کہتے یہی بات اسایت سے بھی آ, اس حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان نماس میں اللہ نے کہا ان نما سریسرا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے کہتے ہیں یفلسرا کہ تنگی کے بعد فوراً آسانی آتی ہے نظام اللہ کا ہے رات ہے تو پھر اگلے دن آنا ہی آنا ہے تو اس طرح سے انسان کی زندگی میں اگر رات ہے اندھیرا ہے تنگی ہے پریشانی ہے غمگین نہ ہو امید نہ چھوڑے بلکہ ان قریب رات جیسے ہوگی رات ختم ہونے والی ہے اس کے بعد دن آنا ہی آنا ہے زندگی میں چلتا رہتا ہے نا چاہیے تا کہ بعد خط لکھا اور کہا کہ دیکھو کہ جو بھی نازل ہونے والی مصیبت شدت تکلیف تنگی پریشانی بندے پر چاہے کچھ بھی نازل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کشادگی لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کشادگی لاتا ہے اور وہ ان نحو لئیں یغلبا عسر یوسرئن اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان نہ لئیں یغلبا عسر یسرین ایک تنگی دو کشادگیوں پر غالب نہیں آ سکتی ہے ایک تنگی دو کشادگیوں پر غالب نہیں آ سکتی ہے ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی کیوں اللہ نے کیا فرمایا ان نمالو سریوس رنگ ان نمالو سریوس رنگ تو یسر کو نکی راہ میں بیان کیا اور عُسر کو معرفہ میں عُسر ایک ہی ہے لیکن یسر کتنے ہیں دو ہیں دو مرتبہ ان کو ذکر کیا تو کہا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی ہے. اللہ ایک مشکل پیدا کرتا ہے تو پھر دو آسانیاں پیدا کرتا ہے ایک مسئلہ پیدا کر دیتا ہے تو دو اللہ تعالی حل بھی پیدا کر دیتا ہے بندے کو چاہیے کہ اس کی وہ اللہ کی دی ہوئی, یعنی بصیرت کو استعمال کرے قرآن و سنت میں غور کر کے حل نکالے آپ دیکھیے مکہ میں تنگی ہو گئی مدینہ بن گیا اور مدینہ سے کیا کام ہوا دین کا تو ایک جگہ تنگی ہوتی ہے تو اللہ کہیں اور آسانی پیدا کر دیتا ہے جو اور بھی دعوت کی قوت اور اضافے کا ذریعہ بنتا ہے لہذا یہ امام مالک نے اپنی معطا میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ اس حدیث کے اطراف باتیں تھیں اس حدیث کے الفاظ ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ پوری بات یاد رہے اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا آپ نے کہا ہے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کر تو سے اپنے آگے پائے گا جب بھی تو مانگے اللہ سے مانگ جب بھی مدد چاہے اللہ سے مدد طلب کرے اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ سب کے سب مل کر بھی اگر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیری لکھ دیا ہے اور اس بات کو بھی یاد رکھ کہ سب کے سب مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تکلیف پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیری لکھ دی ہے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیح سے سوکھ گئے صحیفہ جس پر لکھا جاتا ہے سوکھ گئے حاکم کے کی الفاظ کیا ہیں اللہ کو پہچان یعنی یاد رکھ آسودگی کے اچھے حالات میں وہ تجھے پہچانے کا شدت اور تکلیف کے حالات میں ہے اور اس بات کو جان لے کہ جو چیز تجھے پہنچی ہے چوکنے والی نہیں تھی اور جو چوک گئی پہنچنے والی نہیں تھی احمد اور ابن ابی عاصم کے الفاظ ہیں اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے مصیبت کے تکلیف کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے تو یہ کل ملا کے باتیں اس حدیث میں ہیں اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آ, پاس و لحاظ کرنے کی ہم کو توفیق ادا فرمائے اس کی قدر کرنے کی اس کو سننے سیکھنے یاد رکھنے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم کو یقین اور عمل کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق ادا فرمائے اقوال وسطیٰ علیہ و بزك الله يا شيخ السلام عليكم ورحمه